خدمہ نمبر چھے جب آپ علیہ السلام کو یہ مشفرہ دیا گیا کہ آپ تلہا اور زبیر کا پیچھا نہ کریں اور ان سے جنگ کا بندوبست نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا اکون کذب عتنام علا طول اللہن حتی یسر ایلیہا طالبها ویختلہا راسدها وَلَاكِنِّي أَطْرِبُ بِالْمُقْبِرِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرَ عَنْ وَبِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاسِيَ الْمُرِيبَ خدا کی قسم میں اس بجو کے مانند نہیں ہو سکتا جس کا شکاری مسلسل کھٹ خٹ کھٹاتا رہتا ہے اور وہ آنکھ بند کیے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ گھات لگانے والا اسے پکڑ لیتا ہے میں حق کی طرف آنے والوں کے ذریعے انحراف کرنے والوں پر اور اطاعت کرنے والوں کے سہارے معاصیت کا تشکیق کرنے والوں پر مسلسل ضرب لگاتا رہوں گا حتی یا اتی علی یومی فباللہ ما زلت مدفوعاً انحقی مستأثراً علی منذ قبض اللہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی یوم الناس هذا یہاں تک کہ میرا آخری دن آ جائے خدا گواہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہوں اور دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا ہے جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے